موبائل مجیب کوئی ہوں رجوان سب میرے والا قرآن تصویر تریسالا سنبھال لو ایٹ نہ مندر اے ہوئی دے میرے ہاتھ جگہ کلا لگ گئی گل کچھ محفوظ ہو کے پہنچے گا ہر پاس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجيات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يدلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ بَلَالَ وَكُلَّ لَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ عَوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيرِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا بصیر مِنَ انتبانی سورہ یوسف ہے سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر ہے ایک سو آٹھ فرما دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے ہاج ہی سبیلی یہ میرا راستہ ہے اور اس راستے کی تفسیر یہ ہے اد اللہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف اللہ بصیر بصیرت پر مبنی ہے میرا بلاو بلاوا میں بصیرت پر ہوں آنا میں وہ منت علی اور وہ جو میرا متبع ہے سارے میرے متبعین اصحاب بصیرت ہیں وسبحان اللہ اور اللہ رب العزت پاک ہے ہر کمزوری سے جو مشرک اس میں جانتے ہوئے شرک کرتے وما المشرکین اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں میں سے نہیں ہوں سورہ یوسف کی یہ انتہائی جامع اور مختصر آئے تھے اس سے پہلے آپ ماشاءاللہ حافظ شریف صاحب کو خطبہ سن چکے حاکمیت کے بیان میں پھر اس کے بعد مرزا عالوی صاحب نے الحمد علم کی فضیلت پر بہت اچھا مدلل خطبہ دیا اور کوئی ضعیف روایت بیان نہیں کی ان کا مطلب کہ نہیں ہے ضعیف بیان کرنا پھر ماشاءاللہ عمران صدیقی صاحب نے آخرت یاد دلائی اور ہمیں بتایا کہ ہم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں با مقصد زندگی اختیار کرنے کی دعوت دی اور لوگوں کو ابھارا اس پر اور دعائیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بعض و نصیحت قبول فرمائے آمین اور ہماری اس محفل کو صرف بعض و نصیحت سننا اور ایک رسمی طور پر رونق لگانا اور پھر گھروں کو چلے جانا یہ نہ بنائے آمین بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی دعوت سارے قرآن میں موجود ہے اس آیہ مبارکہ میں بھی انتہائی جامع طریقے سے دعوت مبارکہ پوری بیان کر دی گئی کل فرما دی ہے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم ہاد ہی سبیلی یہ ہے میرا راستہ ادرو اللہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اعلیٰ بصیرہ میں بصیرت پر کھڑا ہوں اس کام کے لیے اس دعوت کے لیے آنا و من اطباہ میں بھی اور میرے مستبین بھی جو بھی میری اتباع کرے گا یا جو بھی صاحب بصیرت ہوگا وہی اتباع کرے گا اور جو اتباع کرے گا وہ ضرور صاحب بصیرت ہوگا اگر بصیرت نہ ہو علم وہ فضیلتوں والا ہو جو خالد مر جعلوی صاحب نے حافظہ اللہ بیان فرمایا تو بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا وہ علم جو بصیرت سے خالی ہو وہ آدمی کے اوپر گواہ بنے گا کہ جائے کہ اس کے کسی کام آئے آنا وہ مرتبہ آنی وہ سبحان اللہ اور اللہ پاک ہے ہر اسب اور کمزوری سے جس کو خیال کرتے ہوئے لوگ شرک میں چلے گئے جب اللہ اور ابوالعزت سب کے لیے کافی ہے پھر شرک کی ضرورت کیا شرک کی ضرورت جو پیدا ہوتی ہے ذہن میں تو اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ ایک اللہ کو دور اور ناکافی سمجھا جاتا ہے معذ اللہ فر اللہ تبھی دوسرے حاضر روا مشکل کشا قانون بنانے والے قانون چلانے والے یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں یہ اللہ رب العزت کے ناکافی ہونے کے تصور کے بعد وہ سبحان اللہ و ماں آنا مین اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں اعلان کرتا ہوں اعلان کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اور میرے متبعین یقینا متبعین بھی مشرقوں میں سے بھی نہیں،, نہیں ہے مگر ذمہ داری اپنی اٹھائی اور اعلان کر دی اسی طرح ہر ایک کے لیے ہے کہ وہ اپنا اپنا ذمہ دار ہو اور شرک سے برات کا اعلان کرے کیونکہ یہ معاملہ اس وقت قابل قبول ہوگا جب اندر اور باہر داخل اور ظاہر دونوں ٹھیک ہوں گے اس کے علاوہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون شرک سے بری ہے ٹھیک ہے ظاہر شرک سے بری ہے باطن کے اعتبار سے بھی وہ خالص ہو تو عمل قبول ہوگا عمل کی قبولیت کے لیے دو موٹی شرطیں ہیں ایک نیت کا خالص ہونا ایک عمل کا سنت کے مطابق ہونا تو یہ بصیرت کا بیان ہے سورہ یوسف میں اور بصیرت کے بغیر علم کام نہیں آئے گا انام ماں یکش اللہ من عباد ہی لولا ما اللہ سے ڈرنے والے صرف اس کے عالم بندے ہیں اور وہ عالم جو کئی ایک ڈگریاں رکھتا ہو ڈھیر لگے ہوں ڈگریوں کے اور اس کے بعد وہ اللہ سے نہ ڈرتا ہو اس کی زندگی بالکل دنیا کے پیچھے دوڑنے سے رقم ہو اور اس کے اعمال سے اللہ سے بے خوفی کی بو آ رہی ہو تو عالم نہیں ہے خوب کہا جو ہے مان نے کہ یہ قرا ہے لئی سبھی علماء یہ علماء نہیں یہ کتابیں پڑھے ہوئے عالم تو وہ ہے جس کے اندر علم بصیرت کو پیدا کرے اور بصیرت علم پر عمل کرنے سے پیدا ہوتی اصحاب رضوان اللہ علی مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت تک علم سیکھتے رہے کیا اتنا ہی مشکل ہے علم اور اتنا ہی لمبا کورس تھا ان کا نبی علیہ سلاط اسلام نے ایک سال میں فارغ کیوں نہیں کر دیا چھ مہینے میں کیوں نہیں فارغ کیا یہ پوری زندگی کا سودا ہے اور آپ جیسے جیسے علم بصیرت والا حاصل کرتے چلے جائیں گے علم کی پیاس بھی بڑھتی جائے گی اور بے علمی کا اپنے بارے میں گمان یقین میں بدل جائے گا کہ ابھی اب بھی کم علمی کا بے علمی نہیں کم علمی میں نے غلط لفظ بولا بے علم مسلم نہیں ہوتا ہر مسلم سادے سے سادہ بھی ہو وہ عالم ہے باقی علم کے درجے ہیں وفو کا کنجیے علم علم وہی جو پیاس بڑھا دے اپنے مالک کی محبت میں اس کی عظمت کا اقرار اور اس کی کبریائی اور اس کے ساتھ ملاقات کا شوق اور جنت الفردوس کے حصول کے لیے لالچ اور جہنم سے خوف یہ طلب پیدا کرتے اور یہ طلب پیدا ہوتی ہے علم سے فعالم الہ الا جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی الا نہیں ہے تو امام بخاری رہی اللہ باپ باندھتے آج علم قبل القول والعمل علم قول اور عمل سے پہلے ہے اور علم کے ساتھ ہی انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی مگر علم کے ساتھ اگر تربیت ہو علم کے اوپر عمل کرے ان لوگوں کے اندر بیٹھے جو عمل کرنے والے ہیں جو علم کو حقیقت دل سے وہی سمجھ کر ایمان کے طور پر اپنے دل میں جگہ دیے ہوں ان کے اندر رہے گا تو پھر اس کی حالت جو ہے دن بدن کھلتی چلی جائے گی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی حال تھا کہ ان کا ایمان دن بدن بلند ہوتا چلا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے چن لیا ایک دم تو نہیں خلافت دی کیسی کیسی تکلیفیں کیسے کیسے حالات گزرے اس لیے کہ خلافت بہت بڑی امانت خلافت اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر پوری دنیا کے اندر ایک مثال بننا ہے اور اگر مثال بننے والے تربیت یافتہ نہ ہوگے تو یہ مثال لوگوں کو کھینچ نہ سکے گی اسلام کی ترجمانی صحیح طریقے سے نہ ہوگی اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت تیار کی اور اس کی تربیت کی دس سال پہلے ہیں تیرہ سال بعد کی ان میں وہ لوگ اس درجے تک پہنچے کہ پہلے بعد میں آنے والوں سے بہت آگے نکل گئے اور بعد میں آنے والے پہلوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک درس سن کر توحید کی چند باتیں کر کے ایک دفعہ جمع ہو کر بس یہی کافی ہے اگر ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے تو پھر ہم نے کچھ لیا نہیں ہے اور اگر تڑپ پیدا ہوئی ہے ارادے بن رہے ہیں اور اللہ کے لیے غیرت میں کروٹ لی ہے صرف پر آدمی غصہ آیا ہے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ ابھر آیا ہے تو پھر فائدہ ہوا ہے یقیناً جو کام بھی جذبے کے ساتھ ہوتا ہے وہی قدر کے قابل ہے اور عبادت میں انسان کے اندر فروتنی کا پیدا ہونا یہ ہمیں لازم ہے کہ میں اللہ کے لیے کٹ مرو قربان ہو جاؤں اسی لیے شیخ ہلبانی رحمہ اللہ پوری زندگی یہ کہتے رہے تشیہ و تربیہ عقائد کی صفائی اور تربیت اس کے مطابق زندہ رہنے کی مشق ان عقائد کا استعمال کرے پھر دیکھیں کہ اللہ کی محبت کیسے بڑھتی ہے دنیا کے اندر بے شمار ایجادات ہوتی جو ایجاد اپنا کرشمہ دکھاتی ہے سر وہ عام ہو جاتی ہے سب کے پاس موبائل ہے حتیٰ کہ یہ شیطان کا کام بھی کر رہا ہے مساجد کے اندر بھی گھسا ہوا ہے فائدے بھی بہت ہیں مگر کفار نے جو یغار ہم پر کی وہ تلوار سے کم ہے اور ثقافت اور تہذیب پر زیادہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر انہیں جو صدمہ لاحق ہے اس وقت وہ اسلامی حکومت کے قیام کا ہے انہیں جو ہاتھ سے کوئی خوف نہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اسلام اپنی اصلی شکل میں ممثل نہ ہو جائے کسی ایک جگہ مثال نہ قائم ہو جائے اگر مثال قائم ہو گئی تو پوری دنیا کے اندر بیداری پیدا ہوگی اور اسلام اگر اصحاب بصیرت کے ذریعے قائم ہوا وہ نہ ہو اللہ نہ کرے کہ یہ آزمائش آئے کہ جیسے ہم نے مدرسہ بدنام کروایا ہم نے جبہاد جہاد کے بدنام کروائے ہم نے دعوت کو بدنام کروایا اس انداز سے اسلام کی اٹھان کو اختیار کیا بغیر بصیرت کے کہ لوگ متنفر ہو گئے اللہ کلیم اللہ نہ کرے کہ ایسی خلافت قائم ہو بلکہ خلافت اپنے اصل منہج پر اور اصحاب بصیرت کے ذریعے اگر قائم ہو گئی تو یقینا کفار کے لیے موت ہے اور وہ جانتے ہیں کہ مدینے کی ایک چھوٹی سی بستی میں جب اصحاب بصیرت کو اقتدار ملا تھا اور انہوں نے نظام کو بغیر کسی روک ٹوک کے قائم کیا تھا تو اس کے حسم ایک سو سال کے اندر آدھی دنیا کو روشن کر دیا تھا اور آج تو دنیا مواصلات کہ اس نظام کے اندر جڑ ہوئی ہے کہ یہاں کی خبر دنیا کے تیسرے کونے میں فوراً پہنچ گئی تو آج اگر اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ قائم ہو گیا تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی موت ہے اور بس قیامت کا ظہور ہے طالبان نے کسی حد تک اپنے خلوص کی بنیاد پر اگرچہ اصحاب بصیرت کما حقو نہ تھے مگر بہت کچھ سمجھ چکے تھے تو انہوں نے جب یہ نظام قائم کیا تو حال یہ تھا کہ ان کے تمام محکمے عدالتیں اور کچہریاں خالی پڑی ہوئی تھی چھ سال کے بعد کوئی مقدمہ نہیں تھا بے حیائی ختم ہو گئی چوری ختم ہو گئی معیشت اور معاش کے میدان بھی بالکل اپنی جگہ پر استوار ہونے لگے لوگوں کے اخلاقیات کا یہ حال تھا کہ فلسطینہ لین ایک عیسائی عورت ان کے قید میں رہتی ہے اور اسلام کو قبول کرتی اور آج تک وہ عورت نمازی پرہیزدار اس پر انہوں نے فوراً دھاوا بولا اور اس کو بے بےخوبند سے اکھاڑنے کی کوشش کی, کی کیا خوب کہا کسی کہنے والے نے کیا سعودیہ میں انہوں نے پہلے گھیرا ڈال دیا اپنی فوجوں سے سدام کے بہانے سے کہ انہیں پتا ہے کہ اسلام اگر وہاں پر جہاں اس کی جڑ موجود ہے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو اس جڑ والے اسلام کو کوئی کاٹ نہ سکے گا اور جڑ بصیرتی ہے الحاج ہی سبیلی ادرو ال اللہ اعلیٰ بصیرت آنا ومن ابانی و سبحان اللہ وماں آنا مشرقین اور بصیرت کیا تقاضا کرتی ہے بصیرت یہ تقاضا کرتی کہ ادرو الا اللہ کشرف اللہ کی طرف بڑھاوا لگایا جائے کسی سرکے کی طرف نہیں کسی قوم کی طرف نہیں روٹی کپڑا مکان کی طرف نہیں کسی پیر فقیر کی طرف نہیں کسی امام کی طرف نہیں صرف اللہ کی طرف وہ بلاوا اس وحی کے کہا جو اللہ نے اپنے پیارے رسول پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد یہ بلاوا لگانے والے ڈٹ کر ببا کے دہر کہنے رہے کہ سبحان اللہ اللہ ہر کمزوری اور عیب سے پاک ہے جو تم اس میں تلاش کرتے ہو تخور کرتے ہو اور شرک میں چلے جاتے ہو تو پھر اس کی عملی زندگی اس کا ظہور ہو اور اس کی شہادت پیش کرے کہ یہ اللہ پر متوقع انبیاء علی مسلات والسلام نے کہا شرا دلا جاؤ اپنے شریکوں کو بلا لو جاؤ میرا جو بگاڑنا بگاڑ لو اور مجھے ذرا بھی مہلت میں دو یہ کیوں کہا یہ توقل کا اظہار ہے وہ اللہ الوکل میں نے اللہ پر توقل کیا تو اج جاؤ اپنی تمام خفیہ تدبیریں جمع کر لو اپنے بابے اور کافے سب اکٹھے کر لو سب مل کر آ جاؤ پھر تمہاری جو تدبیریں ہیں ان میں سوچ کسر بھی نہ چھوڑو سم مت دوں ایلیا والا تم پھر میرا جو کرنا کر دو کوئی کسی کی ٹانگ نہیں توڑ سکتا کسی کی تقدیر نہیں بگاڑ سکتا کسی کو بچہ بچی نہیں دے سکتا فتح اور شکت سے ہم کنار نہیں کر سکتا اور بڑے بڑے لاؤ لشکر لا کر اہل ایمان کو ہرا نہیں سکتا ان تصویروں و اگر تم صبر سے کام لو شریعت پر جم جاؤ اس صبر سے خاص طور پر یہ مراد اور تقوی اختیار کرو یہ تمہارا شریعت پر جمنا یہ تقوی کی وجہ سے ہو اللہ کے خوف کی وجہ سے لا یا درمکم کئی ان کی کوئی تدبیر خفیہ تدبیر کو امریکی ہو یا مرتد ہو یا منافقین ہو ان کی کوئی تدبیر بھی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی اللہ کا وعدہ ہے رمن اوفا من اللہ بتاؤ تو صحیح اللہ سے زیادہ سچا اور وعدہ پورا کرنے والا کون ہوگا یقیناً اللہ یقینی ہے کیونکہ وہ وعدہ کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے دنیا کے اندر کوئی وعدہ کرے اور پورا کرنا چاہے اور کبھی وعدہ خلافی نہ کی ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس وعدہ پورا کرنے کی قدرت ختم ہو جائے موت آ جائے بیمار ہو جائے اسباب ختم ہو جائے رب جلال بل کرام تو اسباب کو محتاج نہیں ہے وہ تو مسبل الاسباب ہے تو دوسری بات پہلی بات ادو الا بلاوا صرف اللہ کی طرف ہو ہماری دعوت میں نکھار ہو ہم یہاں سب بیٹھے ہیں ڈائٹ باندھ کر نکلنے کے لیے بل ہوں ولو ولاؤ آیا مجھ ایک آیت بھی سنو تو پہنچا دو یہ کس کو کہا اور کس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور صحابہ کو کہا رضوان اللہ علیہ مجمعین اور وہ صحابہ جو ایک آیت جو اللہ کے نبی سے سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تربیت میں زبردست ان حماق اور محنت کی وجہ سے جانتے تھے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے اور اس آیت کے مفہوم کو جان کر اسے پہنچانے کا حکم دیا گیا یہ نہیں کہ ایک شخص آیا مبارکہ کو سمجھتا نہ ہو اور اس کا مفہوم بھی نہ جانتا ہو اور پہنچانے کا بھی طریقہ نہ اسے آتا ہو یہ طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے علم کے بغیر توحید کامل نہ ہوگی اور یہ علم کب تک حاصل کرنا ہوگا جب تک ہم قبر میں نہ اتار دیے جائیں اس وقت تک یہ علم ختم نہیں ہوگا جہالتیں ہماری ختم نہیں ہو سکتی علم یہ کہ ہم اس کی محنت کرتے رہیں اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا سینہ کھول دے اور یہ آسمان کی طرف سے ہوتا ہے وہ سبحان اللہ اور اللہ پاک ہے اس کا اظہار کرے اپنے عمل سے جم کر شرک اور مشرقین کے مقابلے میں ذرا بھی سمجھوتا باضی اور جھکاؤ اختیار نہ کرے جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ کسی کی بنیاد پر جمع ہوا ہے کیا اب امریکیوں کو اور کفار کو اور مناسبین کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ لڑکے کے پیچھے اللہ ہے تبارک و تعالی کیا وہ مان نہیں گئے کہ یہ جو جان دیتے ہیں کہ اپنی جان کی قیمت ایک مچھر کے پر سے بھی کم جانتے ہیں یقینا کوئی ہے آخرت اللہ رب العزت ہے اور ان لوگوں کا بھی ایمان ہے پہلے وہ کہتے تھے مولونی گدر سنگھ دیا ہے اب یہ وہاں ان کا جاتا رہا کثرت سے اہل ایمان کو شہادت کے مرتبے سے سرفراز کرنے کے بعد یہ بدنسیم اب یہ مان چکے ہیں اور اب ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں انہیں نظر آتا ہے کہ اب ان کی باری آنے والی تبھی تو بھکلا کر اللہ کے رسول کو گالی نکالنے لگے یہ آخری وقت ہوتا ہے جس وقت یہ کام شروع ہوتا ہے تو رب جلال ولی کرام کا غضب بھڑک اٹھتا ہے اب بھڑکنے کا موقع آیا ہم نہ بازی ہار جائیں ہمیں یہ چاہیے کہ سنت سے تمخوق اختیار کریں ہم پھر اپنے اسباب بڑھانے کے لیے مشرقوں کے بارے میں نرم ہو جاتے ہیں اور دوستی کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں وقتی طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر جب کسی سے فائدہ ملتا ہے تو اس کے لیے نرمی ہونا یہ ایک نفسیاتی چیز ہے مجبوری ہے کی کہ جب کوئی فائدہ اسے پہنچائے تو یہ فائدہ مجبر کرتا ہے کہ اس کی احسان مندی کے ساتھ تم ذرا نرم ہو جاؤ بات کو تھوڑی دیر نہ کرو تو جس وقت توحید کا خطمان ہوتا ہے توحید میں نرمی ہوتی ہے بس اللہ کی مدد ہم سے دور ہو جاتی ہے پھر ہم صحرا میں بھٹکنے کے لیے چالیس سال کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں وہی مجاہدین کے ساتھ ہوتا ہے باوجود ان کا شکریہ ادا کرنے کے پوری امت کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہے تو یہ اس وقت ڈھال بن کے پوری کی حفاظت کر رہے ہیں اور طایفورہ ہے مگر معصوماً الفتا اختاب بہت ہے جن میں سے سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ مشرک کے بارے میں نرمی اختیار کرتے ایک مشرک کو قتل کرتے ہوئے دوسرے مشرک کے بارے میں ذرا نرمی کر جاتے ہیں جس سے رب جلال والاکرام کی ناراضگی بڑک اٹھتی و سبحان اللہ و ماں آنا من المشرقین اور مشرکوں سے برات میں مشرکوں میں سنے ہوں کال قاری صاحب ایک حدیث سنا رہے تھے پرسوں اور وہ صحیح احادیث سنایا کرتے ہیں اقبال کیلانی صاحب کی کتاب سے کہ اللہ کے نبی علیہ سلاد اسلام کے پاس بے آ کے لیے ایک صحابی آیا کہ میں بعد کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلاط اسلام نے کہا پانچ باتوں پر میرے ساتھ بائک کر پہلی بات کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا یعنی اللہ کی عبادت کرے گا اس حدیث میں یہ لفظ ہے جب اللہ کی عبادت کرے گا تو باقی تمام ن کے احکامات کو اور عقائد کو ملا کر بادی جی بنتی کہ اللہ کے سوا کسی کی بادندی کرے گا دوسری بات کسی نماز پڑھے گا تیسری بات یہ کی گئی کہ نماز کے بعد تو زکوات ادا کرے گا تینوں میں چوتھی بات مسلمانوں کی خیر خواہ کرے گا اور مش یقین سے برات کرے گا اور جو صرف برات برات کرتا رہتا ہے اور اہل اسلام کی خیر خواہی نہیں کرتا ان کے دکھ اور سکھ میں شریک نہیں ہوتا ان کے لیے دعا تک نہیں کرتا ان کے لیے خرچہ نہیں کرتا ان کے لیے اپنی توانائیاں نہیں کھپاتا وہ کہے مجھے شرک سے نفرت ہے جھوٹ بولتا ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کو شرک سے نفرت ہو اور اسے اہل ایمان سے پھر محبت نہ پیدا ہو نفرت کا نتیجہ محبت ہے کیونکہ دل کے اندر دو محبتیں ایک وقت میں قائم ہو ایسا نہیں ہو سکتا دل کے اندر ایک محبت ہوتی کی حقیقت کو جان لیتا ہے وہ اہل ایمان کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے یہ سب سے پہلے اس میں تبدیلی آئی جو اہل ایمان کو معاف نہیں کرتا اس سے پوچھو ہے تو تو ہی ہاں ہے توحید تو ہے تو موقع پھر معاف کیوں نہیں کرتے اس شخص نے مشرقین کے ساتھ نبرداگمائی کی نہیں اس نے تمجہ لڑایا ہی نہیں اگر اسے ان کے ہاتھ دکھ پہنچے ہوتے اگر یہ ان کی مخالفت کا اندازہ لیتا تو یقیناً اپنے لوگوں کو بری مت جانچ یہ توحید ہی نہیں توحید ایک فلسفے کا نام نہیں عمل کا نام ہے اور وہ بصیرت سے پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کو نہیں دیا کرتا اسی کو دیتا جو اس کی طرف رخ کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع ہوتا ہے جو اس کے لیے مخلص ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و میں جس کو اللہ ارادہ کرنے کی اجازت دے دے یش راہ فد اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے جس کے دل کہ اسے گمراہ کر دے یج الد راہ تن اس کے سینے کو تنگ دفتن سرین کر دیتا ما یسما گویا کہ آسمان میں لٹکا ہوا کیا خوب کہا, کہا مفسرین نے آلات کے ساتھ قرآن کی آیات کی تفصیل اور کھل کرانے لگی اب آپ یہ جانتے ہیں کہ بلندیوں میں آدمی چلا جائے تو سانس گٹنے لگتا ہے آکسیجن کم ہو جاتی تو اس کی کیفیت جو دین میں بصیرت نہ رکھتا ہو احکامات سن کر ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اس طرح موت کی وسیع ہو رہی ہے یہ ایمان کے خراب ہونے کی نشانی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص جو مشرقین سے برات کا دعویٰ رکھتا ہے اور مواہدین کو معاف نہیں کرتا محبت نہیں کرتا ان پر جان نہیں چھڑکتا ان کے دکھ اور سکھ میں کھڑا نہیں ہوتا وہ جھوٹ بولتا اس کو صرف سے نفرت ہوئی نہیں اگر شرف سے نفرت ہو جاتی تو یقینا اس کا الٹ بھی اس میں پایا جاتا ہے یہ لازم ہے کہ جو صرف سے نفرت کرے گا وہ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرے گا ورنہ ایسی نفرت کسی جاتی وجہ سے ہوگی ایسی نفرت عقلی بصیرت کی وجہ سے ہوگی عقلن وہ شرک کو اچھا نہیں سمجھتا ہوگا عقلن بہت سے لوگ شرک کو غلط سمجھتے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیا میں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے انہیں آپ منوا سکتے منطقی طور پر کہ شیر ایک باطل فلسفہ ہے مگر اس سے ایمان تو نہیں آ جائے گا ایمان تو اللہ کی محبت سے آئے گا تو میرے بھائیوں کوئی علم کی فضیلت کتنی بھی سنائے علم کتنا بھی ہو اگر عمل نہیں ہے تو یہ علم بصیرت کا باعث نہیں بنا دیا جل سکا دیا بجے کا بجھا ہوا ہے پھر کیا فائدہ راستہ تو دیکھنے کے لیے اسے ٹارچ ملی آفا من مل ہی آفامن بلا جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے فرا اللہ نور ربی چلتا تو اللہ کی ٹارچ میں چلتا اللہ کے نور میں چلتا ہے اس کا مقابلہ وہ کرے گا فربئی خاصیت خلوب اللہ بدنسیب وہ لوگ اس کے برابر یہ ہو سکتا جس کا دل سخت ہے الالی مبین یہ دل کے سخت بدترین گمراہی ہے تو میرے بھائیو اندھیرے چھٹیں گے اسی سے کہ بصیرت پیدا ہو اور بصیرت پیدا ہوگی جو کچھ آپ کو آج سمجھ آیا اس کے آئینے میں میں اپنا اور آپ اپنا حساب لیں اپنی چوٹی کی نافرمانی کو ڈھونڈ لیں جو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے پہلے ایمان کی خرابی اور پھر عمل کے اعتبار سے اور عمل بھی خاص طور پر وہ اعمال جو عقیدے کا اظہار کرتے ہیں اگرچہ سارے اعمال عقیدے کا اظہار ہیں مگر وہ اعمال جو لوازمات ہیں اور واجبات ہیں جن کے بغیر آدمی اسلام میں شامل نہیں ہو سکتا مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا سب سے پہلے نماز ہے اگر نماز میں کچھ بھی حضور دوں کل بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتی کبھی بھی نماز کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوا اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اللہ کو دیکھنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے اسماء اس کی ذات کی چوریائی اور آزمت وہ دل میں ایسی اجاگر ہو جائے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اگر یہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی کیسی تو آپ یہاں سے ارادہ لے کر اٹھے کہ پہلے میں معاش درست کروں اپنی اور ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ جو ہے اس کی یہ ہو کہ کسی مشرک کے ساتھ ہم دین میں نرمی کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی کام بن رہا ہے کوئی اسباب ہمیں دے رہا ہے دعوت کے اندر یہ اسباب مشرکین کے انتہائی نقصان دے اور ہمارے بھائیوں کو مجاہدین کو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بڑے احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہوئے کہ پاکستان کی دگا کا اس وقت احساس ہوا جب جہاں سے امریکہ کو راستہ دیا گیا اور ان پر اس نے تازیانے برسائے اس سے پہلے وہ یہ جانتے تھے عقلی طور پر علمی طور پر کہ پاکستان کی مملکت کا نظام کفر ہے ان کی فوج کا نظام اسلام نہیں ہے کفر ہے اس کے باوجود وہ ان کے فوجیوں سے سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمدردی کریں گے کبھی راستہ نہیں دیں گے یہ سب اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو بصیرت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوئی اگر بصیرت جو ہے وہ کما حقو تربیت کے ساتھ صحیح انداز میں حاصل ہو جائے تو یہ کام کبھی نہیں ہوگا آدمی کبھی بھی اللہ کے دشمن پر اعتماد نہیں کرے گا کچھ بھی ہو جائے ولا تر قانون غالام ظالموں کی طرف نہ جھک جانا تمہیں آگ چھو لے گی آگ آن لے گی ان کا ہمارا کیا واسطہ ہے جب تک ایک شخص اپنے کف کے لشکر کا اپنی کف کی جماعت کا ممبر ہے وہ ہمارے یہاں کبھی بھی ایک مسلم کی حیثیت سے قابل اعتماد نہیں ہے اگر اس کا اور اللہ کا معاملہ درست ہے تو وہ دوسری بات ہے مرزا ہے یہاں آپ کا کہتا ہے میں توحید کو قبول کر چکا ہوں و میں اس مرزا غلام قادیانی کو کبضاب سمجھتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا ابھی اس لیے کہ میرے پاس حساب کتاب ہے مجھے اندر کرا دیں گے میرے بچوں کو اندر کرا دیں گے میں کبھی نہیں نکل سکوں گا اتنے ظالم ہیں اور واقعی بڑے ظالم اور بڑی بڑی پوسٹ ہیں ان کے پاس تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں مگر اسے کسی بھی اسلامی ذمہ داری پر مقرر نہیں کر سکتے اور اس پر اعتماد نہیں کر سکتے جب تک یہ انہیں چھوڑ نہ دے اگر یہ سچا ہے مرے گا تو جنگس میں جائے گا اگر جھوٹا ہے تو جہنم میں جائے گا مگر ہمیں کیا پتا ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں جب تک کوئی اپنے شرک اور کفر سے برات کا اعلان نہیں کرتا وہ ہمارے ساتھ نہیں جڑ سکتا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور ہمارے اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صرف سے براد کرے کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات دلال کی محتاج نہیں ہے اللہ نے عقل سلیم دے رکھی ہر شخص کو اور دلائل اتنے کثرت سے ہے کہ مزید کیا ہمارے دلائل دینے سے سمجھ آئے گی جو خود کوشش نہیں کرے گا اسے کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی دلیل تو ہمارے اندر ہے وفی انفوسی کم آفال تم تمہارے اندر رب عظل جلال اکرام کے الہ باہد ہونے کی دلیل موجود ہے تم بصیرت سے کام کیوں نہیں لیتے صوفیانی کا ترجمہ کیا جن کی بصیرت بج گئی تھی جن کا چراغ جو تھا وہ اندھیرا کر چکا تھا ان کے دل کی کوٹری کے اندر انہوں نے کہا وفی انفو سی کم تمہارے اپنے اندر رب عظل جلال ولی کی ذات موجود ہے غور کیوں نہیں کرتے دیکھتے کیونی بصیرت کیوں نہیں حاصل کرتے لام اللہ نکال لیے وحدۃ الوجود کے نظریے پر جا تو یہ قسمت ہے جس کو اللہ اندھا کر دے اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سمجھ دیتا ہے میں فقر اللہ اسے دین میں سمجھ دیتا ہے دین میں سمجھ صرف ڈگریوں سے نہیں آتے ڈگریاں ذریعہ ہیں یعنی علم کا حصول ذریعہ ہے مگر اصلاً نیت کا خالص ہونا اور اس کے بعد عمل کے اندر عبادت والا زور ہونا معبود پر اپنے معبود حقیقی پر سچا ایمان ہونا اور اندر سے تحریک کا ابھرنا عمل کے لیے اور اس کے لیے قربانی دینے کے جذبے سے سرشار سرشارنا پھر ایمان داخل ہوتا ہے مساعل صلاح السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے کتنی ڈگریاں ملی تھیں انہیں کون سی یونیورسٹی سے فارغ تھے چھوٹا سواد لاتا پرو اللہ قزیبہ اللہ پر نہ جھوٹ باندھو فہیش ہی تکو تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا بس اتنا واز تھا اتنے واز کے بعد فتنا رہوں ام رہوں بئی دل میں کندے سلیم رکھتے تھے فوراً تناواہ ہو گیا آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے وہ اثر رم نجوا خفیہ گفتگو شروع ہو گئی سرگوشیاں ہونے لگی کچھ ہل گئے واضح صرف اتنا تھا یہ تعلیم ہوئی ہے یہ واضح ہے اور اس کے بعد جب اللہ کی نشانی دیکھی ہے سجدہ ریز ہوئے یہی فرائم جس سے بھی مانگتے تھے ابھی اظہر کی یعنی انعام کی اور وہ کہتا تھا کہ اس سے بڑا انعام کیا ہے کہ تم مقربین میں سے ہو جاؤ میں اپنے قریبی بنا لوں گا منسٹر گورنرز اپنے اصحاب بنا لوں گا اسی بنیاد پر انہوں نے مقابلہ کیا اور کافا اج نہیں ہوں قیدا جمع کرو ساری قبت کو سفید باندھ کے موسا کے سامنے آ جاؤ جب سامنے آئے اللہ رب العزت نے اپنی نشانی ظاہر فرمائی اب سجدہ ریز ہو گئے فراؤں کی ہر کوشش ناکام بنا دی یہ بصیرت حاصل ہوئی ہے اتنا تھوڑا سا دل ایک دم روشن ہو گئے کالو لا الالما جا انا وہ کہتے ہیں میں تمہیں سولیوں میں لٹکا دوں گا ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور دیکھو گے تم کون زیادہ عذاب دیتا ہے اور کس کا عذاب جو ہے وہ سخت میرا کہ اللہ کا ماض اللہ استحفر اللہ وہ کہتے ہیں اللہ نا کا اللہ ما جا انا ملن بجینات و ہم تمہیں کچھ بھی حیثیت نہ دیں گے جب بینات آ چکے کھلے دلائل آ چکے اور اپنے پیدا کرنے والے پر تجھے کوئی وزن دے تو سر کون ہے سر تمام تک آ جا جو کرنا کر لے ان تک رحاظ دنیا تو تو اس دنیا کی زندگانی میں کچھ کر سکتا تو کر سکتا ہے یہ ہے ایمان یہ ہے بصیرت علم کتنا ہے میری وقتی کے فارغ سے نہیں ایک بار چھوٹا سا موسلم فلاط اسلام کا قرآن میں ڈھونڈ لیجیے ایک اور جگہ چند الفاظ ملیں گے جن سے ان کی کایا پلٹ گئی اگر انسان خود کوشش نہ کرے تو یہ دیا نہیں جل سکتا کلو مولود یو لدو الرا اللہ فطر تل اسلام ہر مولود اسلام پر پیرا ہوا ہے یہ دبا ہوا ہے ہماری کوتاوں اور غفلتوں کی وجہ سے جب فیکر کرتا ہے اسے چمکاتا ہے تو بھڑک اٹھتا اور اندر سے دلائلاتے ہیں بس پھر انسان کا زاویہ نگاہ بدلتا ہے پھر اسے وہ چیزیں اور نظر آنے لگتی جو پہلے غفلت کے پردوں کی وجہ سے دھندلی تھی دھند ہی دھند تھی چاہیے اب دھند چھٹ گئی ہے اسے سامنے جنت اور جہنم نظر آتی تو میرے بھائیو میں بس یہی کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ نے بہت کچھ سنا اور آپ سن سن کر ماشاءاللہ بھر گئے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی اور رسول ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں تمہیں ہر روز واضح اس لیے نہیں کہتا کہ تم اکتا نہ جاؤ تو پھر اللہ کے نبی کا واض سننے والے امبکر عمر عثمان علی ہم کون ہیں بس اتنا ہی کافی ہے اللہ تبارک و تعالی اس واض میں سے اچھی کہی ہوئی بات کو ایمان بنا کر اس پر عمل پیرا ہو کر جم جانے کی توفیق آف مرانڈر چلے گی ایسے yes. آرام فرما اچھا اچھا بیٹری